الحمد لله نحمد الله نستعينه ونستغفره ونحوذ بالله من شنو ينفسنا ومن سيئات من يتهيزاك فلا مضيلا ومن يضرر فلا هابيلا وأشهد الله الى, الى, إلى الله وحده ولا شريبا وأشهد الله وما بعد فإن خير الرديد كتاب الله وخير الهبيئة يمحمل <سؤال> سيد الله عليه وسلم وشأل عبور مدثاتها وكل منذ ذات البدع لكل بدعة مضالة وكل مضالة في الماء ومن يضع الله ورسوله وطرحة والتدى ومن يعصى الله ورسوله وطرحة والتدى اللہ مسلے گا محمد باہر آئی محمد محمد محمد اور بابا کا چیز ہے دینی عمور و شرائع میں سے ایک نہایت اہم مسئلہ بزرگ ہے جس کی دن میں کئی بار ہمیں حاجت ہوتی ہے یہ بزرگ نماز کی ہے تو ہے اور نماز کے لیے شرط ہے کا ہماری زندگی بنانے میں اور سنوارنے میں کیا کردار ہے اور اس میں کیا محاسن اور فوائد ہیں یہ شرعی رسوس کے مطالعے سے معلوم ہوگا کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہجی سے لا اٹھا کر تو علاج کہ وزو کی حفاظت تو صرف مومن ہی کرتا ہے یہ حدیث اس کا مفہوم بڑا ہی عجیب ہے کہ ایک شخص کے ایمان کی جو علامات ہیں اور سرحد ایمانی کی جو بھی ظاہری علامات ہیں ان میں سے ایک علامت وزو کی حفاظت ہے جو شخص وزو کی حفاظت کے مسے مطلب کو پہچان لے اور اس کو عملی طور پر اپنا ہے سو گوکار سنگ نے اسے منہ میں کرا دیا گیا کہ وضو کی حفاظت صرف منہ میں نہیں کرتا تبھی تو وضو کو آدھا ہی مانگ کرا کے شری کشن نے اللہ گوار سن کیا جیت ہے اب تو گرو شدر بنا کر وزو آدھا ہے آدھا ایمان بلکہ مزر احمد کی ندیش میں نویر اقدام میں فرمان ہے کہ اب تو ہو وہ بھی ادان کہ جو شخص اپنی زندگی میں وزو کا حق ادا کر دے اور صحیح محنت ہے اس کی قبر کو پہچان لے اور عملی طور پر اپنا لے تو اس کی زندگی بھر بھی یہ دیکھے اللہ تعالیٰ کے آدھے بھی لان کو بھر دے اور ابا کا بھی امان اتنا بڑا ہے کہ فرشتوں نے متعجب ہو کر انہیں سے پوچھا تھا کہ یا اللہ اس میزان کو کسی بندے کی نیکیاں بھر سکتی ہیں اللہ بابلہ کروایا کہ نا منشی تمہیں من تھپ نہیں میرے بندوں میں سے بہت سے بندے جن کو میں چاہوں گا ان کی نیکیاں اس میزان کو بھر دیں گی تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک نہ عبادت اے اللہ پھر ہم تو تیری عبادت کہاں تنا نہیں کر سکے ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری دیکھی دیکیا ہماری عبادت اس بیان کو بھر دیں اور فرشتے اللہ جی وہ مخلوق ہیں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری دیکھی ہمارے عبادت ہیں اس میدان کو بھر نہیں سکتی اور اس سے وزو کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص صحیح معنی میں اس کی قدر کو پہچان لے اس کا حق ادا کرے عملی طور پر اس کی یہ نیکی اللہ حرعت کے آدھے میدان کو بھر دے گی حفاظت وزو کیا ہے اس کے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں مساً وزو کرتے ہوئے پانی میں اسراف نہ کرنا یہ بات معلوم بڑھا کر سم اللہ علیہ وسلم بہت تھوڑے پانی سے وزو کیا کرتے تھے تو یہ بھی حفاظت ہے گزو کے معنی میں سے ایک معنی ہے اور طالب عزت اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا حفاظت وزو کا معنی کیا ہے کہ وہ شرعی احکام جو گزو کے ساتھ منسلک ہیں وائ اور فلائ جن کا گزو کے بات میں ذکر ہے ان کی پابندی کی ہے ان میں سے یہ ہے کہ ہم عادی بن جائیں گھر سے گزو کرنے کے اس وہ کے حدیث ہے بند خواہ جب میں گئے تھے جو اپنے گھر سے گزو کر کے نکلتا ہے اور پھر چلتا ہے تسکر کی طرف سے تو ختم تر اور دروازہ بہت ودم تر اس کا ہر اٹھا ہوا قدم جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ہر زمین پر ٹگا ہوا قدم ایک گناہ کو ماف کر دیتا ہے یعنی ہر قدم پر ایک درجے کی بلندی اور ایک گناہ کی معافی اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے گھر سے رزو کر کے نکلتا ہے ایک اور حدیث میں ایک اور شرط ہے اور وزیر اضافی سلاب کا نکل ہے منفائر میں بے نکلتا لا لایوم جدید سولاب جو اپنے گھر سے رزو کر کے نکلے اور اس کا ارادہ اور اس کا مقصد صرف نماز اور کچھ نہ یہ ایک اضافی شرط ہے کہ ایک انسان اللہ کے گھر کی طرف جائے اور نیت صرف نماز کی ہو حالانکہ اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں فراہ کام بھی کر لیں گے فراہ کام بھی کر لیں گے اس سے شریعت میں روکا نہیں لیکن یہ عظیمت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کی نیت صرف نماز کی ہو گھر سے گبو کر لیں اور نماز کی نیت سے مسجد میں پہنچ جائے اور نماز ادا کر کے گھر دور رہے تو رسول اللہ کا قرآن ہے کہ اس اسمر سے ایک مکمل عمرے اور ایک مکمل حج کا سبب رہتا ہے تو یہ چیز بھی حفاظت گردو کی زمین میں آتی ہے انسان سمر بہاتی ہو کہ وہ گھر ہی سے گزو کر کے نکلے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے شادایا تھا کہ جو شخص گھر سے دور بھر کے نکلے اور مسجد جانے کا اس کا عظم ہے تو وہ تشویق نہ کرے کیونکہ تشریح کی حالت نماز کے منافی ہے یعنی ہاتھوں کے منگلوں کو اس طرح کنجوں میں ڈال دینا یہ تشریح کہا ہے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب وہ گوزوں کر چکا اور مسجد کی طرف جا رہا ہے تو وہ نماز ہی کے شمار ہو رہا زیادت نماز کی منافی یہ عمل نہ کرے تشویق کا عمل نماز کی منافی ہے یہ عمل نہ کرے اور ایک انسان ہمیشہ اس امر کا عادی بنایا اپنے آپ کو کہ تشویق سے گریز کرے تو وہ تو بودو, کہ وہ نماز ہی بے شمار ہوتا یہ چیزیں حفاظت کدو کے زمرے میں آتی ہیں حفاظت کدو کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بزر مکمل کیا جائے اور گرد اور سخت موسم کی پرواہ نہ کی جائے مشہور ملازم کا فرمان ہے اللہ ابلو کو ادا محمد کو میرے مزایا میرے پڑھا بہت ناراجات تم نے بتاؤں بنا اور ریزر ان آمار کے نتیجے میں قرآنوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے آپ نے تین ہمیں بیان کیے ان میں سے ایک عمل اس بات میں بدھوت البار ہے کہ تکلیف کے باوجود مکمل بدھ پیدل تکلیف کا ایک معنی یہ ہے کہ ٹھنڈے یا گرم کر پانی کی پرواہ نہ کے لیے بہت علاقوں میں موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اور پانی بھی جلائی ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھنڈا پانی استعمال کرنا موجب تکلیف ہو سکتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہ کریں اور بعد علامت شدید گرم ہوتے ہیں اور وہاں پانی بھی گرم آ رہا ہوتا ہے بڑی سال اس کی پرواہ نہ کرے اور اللہ کے ندا کے لیے موکمبل بدو کرے یعنی بدو کے آگاہ کو اچھی طرح دھونا اور تین بار اس سے زیادہ نہیں پانی کا استعمال یہ بھی حفاظت ہے مجھے لا کے کے نتیجے سے اپنا انگریز گراہوں کو معاف کرتا ہے اور ذرا کی ریفریکٹ عطا کرتا ہے بلکہ حدیث کے آخر میں رسول اللہ رسوم کا فرمان ہے کہ دار قورم روات لارے کو روات نہیں بات ہوتا ہے یہ قبل تو روات ہے روبات کا رہنا اپنا کے ادار کے لیے پہرا دینا اور پہرا بھی اسلامی سرحد پہ کھڑے ہو گئے بالکل بارڈر پہ جہاں کا پہرا بڑا مشکل ہوتا ہے دشمن کا ارادہ سامنے ہوتا ہے دشمن کی فوجیں سامنے ہوتی ہیں ہم وقت ان کے حملے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن اللہ کی ندا کے لیے وہ پہرے کو مستعد ہے لیکن امر بہت بڑا ہے رواج اور نئی کی زبین پر خیبوں میں نے دنیا بنا ہے اللہ کی اللہ نے ایک رات کا بارڈر کا پہنا پوری دنیا کا دیکھتی اور دنیا کی تمام طور سے دیکھتی کہ جو شخص کس بہن میں گلو کی حفاظت کرتا ہے کہ مکمل گلو کرے اور موسم کی سختی کی پرواہ نہ کرے تو یہ عمل درجات کے رفت اور گناہوں کی بخش کا باعث ہے اور یہ عمل رواج ہے رواج کے مسارے ہے ایک شخص نے مکمل وزو کر کے گویا بارڈر کا پہرا دے دیا یہ بھی حفاظت ہے ادو کی کہانی میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان مستقل سب بات وزو رہنے کی کوشش کرے اور یہ معنی زیادہ گزرا ٹا کی حفاظت کہ جب بھی بے اردو کو مردو ٹوٹ جائے تو وزو کر لے ستہ کے بزو اگر موجود ہے اور پھر بھی بزو کی تجدید کر لے تو اس کو نور پر نور کہا گیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راج سے لوٹے اور بعد اور بعد آپ کے ساتھ میں بھی دیکھا کہ چندن کی سیر کر رہے ہیں اور برارے کبشید آپ کے آگے آگے تو آپ نے بلال سے پوچھا یہ میں سمجھتا نہیں اے بلال تو جنت میں مجھ سے آگے کیسے مجھ سے سپت کیسے لے گئے ان کی سرگر تم ہر شمت نہ کوئی جنم ہے برہال میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے پتموں کی آواز سنی تمہارے جھوتوں کی آٹھ سنی جہاں پہ گیا تم آگے آگے ہوتے تھے نہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا جگہ اور پھر نے عرب کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک سمر پر بڑی سختی سے تائب ہوں کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں اور جب بھی وضو کرتا ہوں اللہ کی ادا کے لیے کچھ نہ کچھ نفر پڑھتا ہوں دو نفر پڑ لو چار بڑھ لو چاہے تو اس امر پر سختی سے تائن جب بھی بے گرو ہو کر لیتا ہوں اور جب بھی گزو کرتا ہوں تو کچھ سب اتنا بہت رضا کے لیے کرتا تو یہ عمل یقیناً بڑا مبارک ہے اور حفاظت بدو میں یہ ایک ادیم کردار ہے کہ انسان اپنے گرو کی اس طرح حفاظت کرے کہ جو بے گرو ہو تو کدو کر دے اور گزو کرنے پر اثر پڑ دے بودو یہ بودو کا ہے لکھیں گرو یہ گرو کا تحفہ ہے احترام ہے صحیح جی مسلم ہیں اکما کے نہوں کی حدیث ہے کہ میں اپنی قوم کی بدیاں چرا کر مدی نے لوٹا میرے دل کے سوا کے سطح کی ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش ابھی کہیں کبھی ساتھ مل جائے اور آپ کا کردار کرنا تو پہلے مسجد کی طرف گیا کہ شاید آپ یہاں نشر کروانا ہوں پشچی بادیا دن متعلق شیخر نا تھے میں جس کی سائن تھی مراد کھڑے ہو کر صحابہ کو اپکاش کروا رہے تھے میں نے نبیر اسلام کی یعنی سنی منت مندر ہوشس بدو کر دے اور اچھا بو کر لے سو مسا رکا پھر دو رکعت نماز پڑھتے وہ بھی برسد اس کے سابتا گناہوں کو پاک کر دیں گے دو شبدے ہیں اچھا اردو ہو بالکل شرط کے مطابق اور گردو کے پر دو نفر پڑ گئے دو روتماز پڑھ گئے اوتاربر عزد اس قبر کے نتیجے میں اس کے سابتا گناموں کو پاک کر دیں تو اس سے حفاظت الگو کا ایک مان اور سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وزو اچھا ہو گزو کے فوشن ہو اور گزو کے برقیت البدو کا احترام ہو گزو کے دو نفر بعد افراد تحیت البدو کا یہ نہیں ہے جیسے جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں داخل ہو جانا ہی تحید البدو اللہ رب الزت اس عل سے دوہرا جاتے رہ گئے اس کی فرض نماز بھی ہو جائے گی اور وزو کا بہیا بھی ہو جائے گا اور یہ عمل صاف کا گنا ہوگی بخشش کا بار ہے اور یہ چیز بھی فصلیں گزو اور حفاظت گزو پیشانے کو ساتھ ہے اور ماتم جب میں یہ حدیث سن رہی تو بے سات کر میری زبان پر فخر فخر کے وفات آئے کہ کتنا عظیم یہ مسئلہ ہے اور کتنی سماٹ ہیں اس دن میں کہ صرف اچھے اردو اور دو نوافت پر پچھلے گراموں کی بخش ہے اس بے ساتھ نہ یہ بات کہہ اٹھ یہ مسئلہ کتنا عظیم اور کتنا مبارک ہے تو کسی نے میری کمر پہ پیچھے سے ٹھوکر بنائی میں نے جان کر دیکھا تو وہ عمر بن افاق اور گراج ہوئے نے تمہارے آنے سے تو نبی رد نے ایک اور حدیث تیار کی تم نے وہ نہیں سنی اگر وہ سن لو اور تمہیں دین دیمر کا ہند ہو تو پھر تمہاری زبان پر کیسے الفاظ ہو گئے اور کیا تحسین تمہاری زبان پر ہوگی میں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث سناؤ مجھے لاکھ ملک واقعی راشٹرمنٹ نے وہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ نے شاد فرمایا تھا منت مفارہ سن مفارت اشدم رائے ابا اشد وندم رمت ردو ہوا رسول جو شد گرو کر لے اور گرو کے بعد یہ دعا پڑھ پڑ گئے اشدم لا البا اشد وندم رمت محمد ہوا رسول کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معروب نہیں اوبل تو نہیں اور اگر لوگوں نے بنا دیے وہ سارے باتیں ہیں اور ماںوں کے حق صرف ایک ہوتا ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور اللہ کے رسول جو شخص گزرو کے بعد کے دوران بڑھتے گفو کے حق میں اخبار کو جنت ایک سما نہیں آتی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں جہاں پہ چاہے جنت میں داخل ہو جائے جنت کا ہر دروازہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہوگا آٹھوں دروازے کھلے ہیں آٹھوں دروازوں کے کھلنے کا ایک معائنہ یہ ہے کہ ہر دروازہ مشتاد ہوگا منتظر ہوگا کہ یہ شخص مجھے شرط پکش ہے اور میرے دریکل آٹھواں دروازے اس کے منتظر اور مشتاد ہیں اس کے گزرنے کے کس شخص کے جو قبول کر کے اس توحید کی گواہی کا اظہر اور اعتراف کرتا ہو یادہ میں گواہی دیتا ہوں دیر سوا کوئی معوشت نہیں ہے ہیں تو سارے باطل ہیں جھوٹے ہیں اور اس کائنات میں تبادی ہیں باتوں کے حق سے دستو ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا بھیجا کو فضر تیرا رسول ہے اور تیرا بندہ ہے یہ بھی حفاظت ہے کا ایک ماننا ہے کہ بدلو کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا جائے اور یہ دعا پڑھی ہے یہ بھی گرو کی برکت ہے ایک چھوٹی سی دعا اور جنت کے آٹھویں دربارے موبائل ایک اور حدیث نے ایک اور دوارا کر دیکھ لیا روب اللہ, اللہ کو فرمانے کے جو شخص بزو کے بعد یہ الفاظ کر لے سبحان جی اکلّہ مروبان کے شب دیکھ اشحد اللہ اللہ اللہ اشدو گلو ملے یہ حدیث کلب کو یاد ہو اور دل کی گہرائیوں اور عتیتے کی سگب کے ساتھ یہ الفاظ کریں سبحان اکل اللہ تو پاک ہے بکر ہن تھے اور تیری ہی ہے ہر قسم کی تاریخ کا خوب مسئلہ تھے اشا اللہ اللہ جلد میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری سے کوئی پراقب نہیں ہے ہنسا شروع ہوگا میں تجربے اس کے پار کرتا ہوں بات ہوئی رہی اور تیرے ہی دربار میں توبہ کرتا ہوں فرما کی یہ کرے ماں بزو کے بعد بڑھ گئے تو کوکی بن سب کے وقت کی الفاظ میں ہے کہ ان گرمات پر ایک بڑے فائدہ کاغذ پر لکھوا دیا جاتا ہے اپنا فیصلہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے ادا کی ہوئی الفاظ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں ایک کاغذ پر لکھ لو صبح تو براہ دماغ آئے چلتا رہ گرے مات پر مہر لگا دیتا ہے اپنی موہر ستھ کر دیتا ہے اور ان گزمات کو محبوب کر لیتا ہے ایسا ماقب کرتا ہے کہ لم نہیں لے ہو کر کہ اس موہر کو قیامت کوئی توڑ نہیں سکتا کوئی نہیں توڑ سکے گا یہ کدمات معقوب ہے ہمیشہ کے لیے باتیں ہیں بات یا تو سارے ہاتھ میں سے ہمیشہ کے لیے دائیں معقوب ہے اس موہر کو کوئی توڑ نہیں سکے گا یہ بھی گرو کی حضرت ہے کہ یہ مختصر سچمل معفوظ کر محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام کرواتا ہے فرشتوں کو ایک پیپر مہیا کرتا ہے کہ اس کاغذ پر ان کے نات کو اپنی مہر سبت کر دیتا ہے اور بہت عریزوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اس دستاویز کو محفوظ کر دیتے عرش تک کسی کی رضائی نہیں ہے اور پھر یہ مہر قیامت دائیں رہتی ہے اور کوئی اس کو توڑ نہیں سکے گا اس سے بھتے سی اس کی بات دیا ہے اور وہ یہ کہ اس شخص کا ایمان پر خاتمہ یقینی ہے کیونکہ اس امر کی لوہر کو کوئی توڑ نہیں سکے گا اور خاتمہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ یہ بڑا ترف بھی ہو سکتا ہے رسول فرمان ہے ان نگر آمال کا تھوڑا دے آمال کی قبولیت کا مدار انسان کے ساتھ میں پڑا ہے رسول الله ص کا برہان ہے کہ تو حجل کہ عملو بی ایک شخص عمل کرتا ہے کیسے عمل وہ عمل اہل جنہ اہل جنت عمل حتى غیق باینہ بینہ ہے شکرہ حتى کہ جنت کے درمیان صرف ایک بارش باقی رہ جاتی ہے پھر ختم علیہ کتاب پھر اس کی اللہ کی تبدیلی میں وہ جہندی ہے حالانکہ یہ اندر کر کر کے جنت کے قریب پہنچ چکا ہے ایک بار اس کا فاصلہ باتی رہ گیا اللہ کی تبدیلی میں وہ جہندمی ہے اور یہ اس ذات دکتہ دکتہ ہے اس کے ساتھ کا وقت ہے اس بورڈ پر پہنچ کر وہ ایک بنا کرتا ہے مارسکیت کرتا ہے اسی مارسکیت اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ جہنت ادا ہے انسان کا تراگم ہر وقت وہ خطر ہے خطرے میں گھیرا ہوئے آپ کے سینوں میں شکار آئے گا کہ یہ تو نوگریتا بڑی نہ ان سے مانا ایک تقسیم ایک انسان پوری زندگی جنت والے اثر کرے اور آخر میں ایک رنگ جہنم والا ہو گیا اور تبدیلی میں اس کا جن بھی ہونا لکھا ہوا ہے اور وہ جہنم میں لادل ہو گیا شکار پیدا ہو سکتا ہے لیکن یہ پیدا ہونا نہیں چاہیے ایسی سوچ اگر آئے تو اس کو ذہن سے باہر کر دیجیے یہ اللہ عبد الزت کی تبلیغ کے فیصلے ہیں کہ اللہ کا لال ہے ایسا کیوں ہے اس کی کیا حقیقت ہے کیا دستخط ہے اسے کوئی نہیں جانا تو ہم کیسے جان سکتے ہیں اس قسم کا سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے یہ لاکرات نبی اقسام کے حدیث بیان کی اور قربان چاہیے صحابہ کے یہ نام پر کسی صحابی نے کوئی سہاغ نہیں کیا اور ان کو خوف سب یہی تھا کہ ہم اپنے ساتھ کی حفاظت کریں اس کے لیے یہ دعائیں کرتے پیارے دن کو محمد رسول اللہ کو اکثر یہ دعائیں کیا کرتے یا محمد لوگ سب کچھ سمجھے آنا دکھا اے دنوں کے دیکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا صحیح دینے والے پورے یار سول اللہ سن آپ اکثر یہ دعا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنشا کرنایا کیا عائشہ تم یہ بات نہیں جانتی کہ اندر بولو مین اس طرح سماجی رکھنا کیوں بتنی کو ہر گئی پریشان کہ تمام قدروں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلوں کے بیچ میں اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے جب چاہے گھیر دے جس طرف چاہے پھیر دے کیوں پھیر دے, دے یہ ہم نہیں جانتے یہ اللہ کا راز ہے اللہ یہ جانتا ہے اللہ کو معلوم ہے فلاش جہنت جہنت کے تعبیر ہے کیوں یہ اللہ کا راز فلاش جنت کے تعبیر ہے کیوں یہ اللہ کا راز اس راز کو اللہ نے اخلاق نہیں کیا تو ہم بھی اسے پورے دینے کی کوشش نہ کریں تقریب اور یہ مان جانا ایک بڑی علیمت کی بات ہے شہداد صحت گار پیدا کرتا ہے لیکن خود کرے اور شہزاد کے شر سے قدم مانگے ان حملوں سے کافیت کا راستہ تلاش کرے اور بالکل خاموشی اختیار کر دیں اپنے حسلے آتما کی دعا کرے حسن آتما کے ادر کھڑا دیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ یہ رس بدو کر کے یہ وار کرے مار پڑا کرے سبھان کے لوگوں کے ہتنے کا اشدوں کا ہنس اشتما دور وہ دِن اس میں تا ایک خاص طاغذ پر لکھوا دیتا ہے آپ کی فہر ختم کر لیتا ہے اور اس کاغذ کو اگل کے نیچے کی محفوظ کر لیتا ہے اور اس فہر کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی جب ہارت کے کائنات کا یہ وعدہ ہے تو پھر یقیناً اس بندے کا خاتمہ یقینی ہے ایمان پر صحیح عشیتیں کرو اسلام پر اورنگل اسلام کی بہت سی امور نہیں اس کے خاتمہ کے لیے آج سر بندے اپنی وفارت سے دن خبر کہتے ہیں جیان کی تھی کہ تب تو ہی رہی لن بہت جو مات مسلے کتاب اللہ مسلط ہے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہے ان دو چیزوں کو جب تک تھاندے رہو گے گمرانے ہوں تو ایک انسان عمل کر لے اپنا عقیدہ بنا لے ان دو چیزوں کو تھاندے رکھنے کا اس کا منحق اس کا عقیدہ اس کا آنند اسی چیز پر بائیں اس کی فکر کر پہلے یہ عدیز ہو کتاب و سطنت قرآن و حدیث اس کے عقیدے کا پہلے ہو اس کے عمل کا پہپر ہو اس کے اخلاق کا پیپر ہو اس کے کاروبار کا پیپر ہو اس کی کفتار کا پیپر ہو،, ہو،, ہو،, ہو اپنا یہ عقیدہ بنا دے اس عزم کو استوار کر دے اس پر قائم رہنے کا عزم کر دے ارادہ کر دیں اور قائم رہے بھی پھر ان دو چیزوں کو ان دو کو فکیل نہ کرے جیسے بہت سے لوگوں نے تکلیف کے اضافے کے ساتھ اپنے کو نسر کر لیا اور بہت سے لوگوں نے حدیثوں کا انکار کر کے اپنے لیے کفر کو بھیج لیا اور وہ پکے کافر بن گئے حدیثوں کا انکار کر کے نہیں قرآن حدیث کو تھان لے اور اس پر قائم رہے پورے احتسام کے ساتھ تو یارے جہنپتی گارنٹی دی ہے کہ یہ شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا یہ حق پر قائم رہے گا اس کا ایمان پر ساتھ نہیں ہے اس کا لڑائی صحیح ہے سوچ صحیح ہے عقیقہ صحیح ہے دوست بھائیوں اس خاتمہ خصلے خاتمہ کی ایک علامت بزو بھی ہے کہ بزو کے بعد ان کا نمبر کا اہتمام کر لیا جائے سچے عتیدے کے ساتھ کہ یاد آپ پوچھ ہے اور تیری ہی تعریف اور کسی کی تعریف نہیں اس کا کیا من ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا اپنا مستقبل ہے تو ہر قسم کی تعریف کا اپنا مستحد تب ہوگا کہ امار پرشد کے تمام سفار تمام اسماعت اور تمام مفاد اللہ کے لیے خارس کر لیں جو اللہ کے افغان ہیں جو اللہ کے سفارت ہیں وہ اللہ کے لیے خارس کر لیں تو یہ معنی ہے اللہ ہر قسم کی تاریخ کا مستحق اگر اللہ کی کسی صفت کو محلوق میں پیدا کرو گے تو جتنا پیدا کرو گے کتنی تحریر کا مستحق محلو ہو جائے گی پھر ساری تعریف اللہ کے لیے نہیں ہوگی اگر آپ کہیں کہ محلوق میں آئے اور اللہ کے آگے بڑھنا کی صدر انصا کے علاوہ کسی شخص کے دورہ میں کسی محبوب کے بارے میں ان میں ہے پر عقیدہ عقیدہ کفر ہے جو شخص عقیدہ کرا ہے امر کا عجمہ ہے کہ وہ کاغر ہو گیا تو کتنی تعریف آپ نے نئے اللہ کو پیدا کر ساری تعریف اللہ کے لیے کرا رہی تو یہ جو دور ہے اس دور میں اس عتیقے کے اظہار کی لازت تیرے ہی ہے الحمد اللہ اور قرآن ندی قرآن کا آماد ہے تمام تاریخ ہے اللہ نبی کے لیے اگر آپ کہیں کہ اللہ گونی دیتا ہے اور فراہم بھی دیتے قرآن دربار ہے فران دربار سے اولاد ملتی ہے فرآلہ ہے قرآن دستقیر ہے فلاں مشرق کشارہ ہے فلاح ہے ہے تو اللہ کے رفال غیر میں پیدا کرتے اتنی تعریف ذہر اللہ کے لیے ہوتی پھر ساری تاریخ بارے میں مالک کی کہاں رہی یہ بندہ عقیدے کے دہن میں فیل ہو گیا ناکام ہو گیا شرک میں داخل ہو گیا کپر میں داخل ہو گیا اب بھی تو, تو, تو اپنے عقیدے کے سلام کی بھی بہ جاتا ہوں اللہ کے بندوں تو ابھی ہم دیکھوں میں بڑی طرح ہے کہ اللہ ہی تمام تاریخ کا تو سہد ہے اور تبھی یہ اشتہار پیدا ہوگا کہ بندہ کے سارے اسماعت ساری صفات سارے افراد اللہ ہی کے لیے خاص ہوگی اور یہ بڑا محتو اور بڑا پچیدہ فیضہ ہے کہ کو پہچان دے جو اس کا حامد ہوگا وہ ایک عظیم انسان تو بدو کی ملاقات کا ذکر ہوگا اس کا ہمارے کردار کو بنانے میں رشو کے دراجات میں گناہوں کی بخش کیا کردار ہے تو برو کی محافظت حسن گدو کس کو سمجھیں بدو کے محاشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں تو بڑا کہ بزو کی حفاظت صرف مونے نہیں کرتا اور کوئی نہیں کرتا پاتا حفاظت بزو کا ایک کہنا یہ ہے کہ بزو میں حسن گرو اور اس کو کہتا ہے منتبلہ تو حسن اچھا گرو کہ اچھا گرو کیا ہے اس کی تفصیل کے ہم حدیث میں ہے جن میں رسول اللہ فضوح کر لے میرے فرینے کے مطابق یہ حکمت ہو گیا کریم طریقہ کس کا ہے نہ میرے سمر ہر کپڑے میں یہ ساتھ نہ اصل حتیق کتاب ہوتی ہے محمد یہ لوگوں اصل حتیث ستا کی کتاب سب سے آسن بات آسم کرام ستا کا کلام حی اور سب سے آسندرین کسی بھی چیز میں کسی بھی میدان میں کسی بھی بات میں کس کا ہے حبی و محمد بن صلی اللہ علیہ سلطنت محمد سنتری تو کسی بھی عمر کا پسند اللہ کے اندر کی ایک جگہ ہے کہ محمد بالکل تلاغت ہو چاہے ان کی سنت کے یہ دوسرے وزو ہے رماح کے جو شخص دو کر کے دینے درینے کے مطلب ج دے گا بندہ وہ درد کو معاف کرتا چلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ملا اور معاف کر دے گا تو حمایت وزو اور اس نے رجوع کیا ہے اللہ کے جہنبر کی سنبت کی جگہ کچھ لوگوں کے وزو میں ہمیشہ ایک بلک سابت ہوتی ہے اور وہ ہے الگ سے گردن کا نشہ کرنا حالانکہ گردن کا نشہ سر کے نسلے کے ساتھ ہے جیسا کہ پیارے جمبر کی بے شمار ہنی سے اور آپ کا طریقہ سلیف ہے شہید بحری کے نہیں سید مسلم کے نہیں ساگل کردن کا مسا سر کے مسے کے ساتھ ہے اور بعض لوگ الگ سے باری نے الگ سے مسا کرتے ہیں کردن کا جو کہ فٹر ہے اور دوسرے کے کا ایک عمل میں بدرتا جائے وہ امر کہاں ساگر ہو اور جیسا کہ بعض لوگ سر کا مسا کرنے کے بعد الگ سے اپنے بازوں پر ہاتھ پھیرتے یہ فٹر ساگر نہیں جب ایک عمل میں فٹر نہ جائے ببول نہیں ہے نہیں تمیش اس کا بتو ہی بکٹ کر پائے گا تو وہ کہاں ببول جب گرو شہید ہے تو نماز کہاں ببول ہو سکن ہے گرو سگن ہے نماز کی شخص دوسرے گرو عبادت ہے گرو اس کا ایک ماننا یہ کہ گرو میں اللہ کے جنم پر سنت کا باہر ہباد گرو سنت کا اتفاق اس کا سلا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اتنا کو مات کر دیا جائے محرم سی نے ایک بہت بات بات کی ہے بات من نام بہت بڑا پاک ہے کہ اس شخص کا سبب جو رات کو با رضو ہو کر سوتا ہے یہ ایک مسلم چل رات کو بابو ہو کر سونے کسی میں دو صحیح عدیلیں موجود ہیں ایک عدیت یہ کہ جو شخص من بان بہت را اور آپ تراشی بزو کر کے آئے اور باپو ہو اور اپنے مسترد لکھ جائے سو جائے اور رات کو جب بھی تو پیدا ہو اور جب بھی کرپڑ بدلے دائیں یا دائیں کسی طرح میں ماں اللہ ما سوال ہوتا لیکن خیر دنیا میں راخرتا تو کرکٹ بدلتے اللہ لاحت سے وہ جو بھی مانگے گا جو بھی سدار کرے گا خاص دنیا کی خیر ہو یاحت کی خیر ہو اللہ اس کو آزاد ہونا چاہیے ماس آگر ان خیر دنیا دنیا بھی خیر کرے. آخر آخر کی خیر طرف کرے ابھی اور آخرت کے راحت کی خیر طرف کرے ان لاکہ کا خواب املہ اس کو بنا کر مان جائے گا اس شخص کو جو بعد عبو ہو کر اپنے بستر پر دیکھ دوسرا سواب یہ ہے من بعد اپنا حتم خراب نہیں کہ جو شخص بعد ابو ہو کر دیکھ لے سوئے ان لاکھ بعد ابا کا شہر ایک عمارت اس کے لباس کے اندر کپڑے کے اندر ایک بلا ایک اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جب, راب جب بھی وہ شخص رات کو اٹھتا ہے گڑبڑ بدلتا ہے تو فریشہ اس کو تین دعائیں دیتا ہے تین دعائیں کرتا ہے املہ ہم افراد کا پرہن ہوں دوارا اس کو دعا کرتے اس پر رہم کرتا اس کو آخری جب بھی کربٹ بدلے گا فریشہ یہ دعا کرے یہ بھی بدھ کے محاشر میں اتنا ایک درجہ اور ہے کہ انسان سو رہا ہے لیکن علی سوال کئی کئی تریزرس کے لیے بڑے میں اللہ کے سرشتے موکل ہیں مقرر ہیں اس کی دعا کے لیے ایک لباس دور ہوتا اس کی ایک سنبھی ہے کہ آپ نشار نماز پڑھنے سنتیں پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ جو چاہیں کام کریں بترنا پڑے کھانا ہے پینا ہے کسی سے گننا ہے بتر چھوڑ دیں اور جب سونے کا مت آئے تو آپ بزو کر کے بتر پڑ دیں میں ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرتا مس کچھ نفر پڑنے تو تربیت دیتے کہ بزو کیا ہوا ہے کیا. بسم اللہ پڑھنا یہ دلیل ہے انسان کی بدائی کی جو لوگ داخل ہوتے اللہ بھول جاتے ہیں جان بھول بسم اللہ چھوڑ دی وزو نہیں ہوگی بھولے سے چھوڑ دی تو بھول اللہ پاک کر دے گی اور حزو کا اس ایسا ہوگا کہ انسان یہ سمجھے گی حضو اللہ کام کرنا دوں ادا پور کی رسول سب سے بھی خوشی ہم کو یہ جو دیا اللہ کام کردو کرنے کا اللہ کے عمر کی تعمیر کر رہا ہوں یہ کوئی سردری چیز نہیں ہے کہ ہمارا اس کو اہتمام حاصل تھا اللہ کے عمر کی تعمیر کر رہا ہوں تو پھر ساتھ ساتھ وہ سارے حمایت اس کے ذہن میں ہوں اگر صحیح وزو کروں گا تو بچوں سے کروں گا تو سارے فائل مجھے کھا سکو مواد ایک سفر سے دوڑ رہے تھے آزان ہو گئے صحابہ جدید سے وزو کرنے لگے تاکہ ہم تقدیریں اللہ کے پیگمبر کے ساتھ پانے اس قدرت میں کچھ صحابت وزو کر کے آگے جب پیگمبر اسلام کے پاس پہنچے تو ان کے ایڑیوں میں ایک ناخن کے بتا حصہ خشک ایک چمک سی نظر آئی ویسے مکمل وضو نہیں تھا اور ایڑیاں کچھ خشک تھیں کٹے ہوئے ناخن کے بتا پر تو رسود اللہ رسد نے فرمایا وید نظر جن کی ایڑیوں میں خوشی ہے کٹے ہوئے ناخن کے برابر ان کے لیے جہنم کے بغیر لیکن عدم اہتمام اور یہ رخلت کتنی صدا کا باعث بن سکتا ہے یہ زمین اسلام کی تحریر ہے کرتا ہے کہ بردو کا اہتمام سیکھو اچھے طریقے سے گروپ کرو کرتے ہوئے تو کی خیشیت تعریف ہو یہ اللہ کے عمر کی تعریف نماز کی تحریر نماز اللہ کی ملازمت ہے اللہ کے ہے اس کی اچھی تیاری کرو پھر ہم کر دور گرو سے بڑی وشوار کرتے یہ یوس افاح کے اس طرح بڑھتے اور بڑھتے کیا کہ آپ کے مزور ہو جاتے یہ بزور کی تنظیم ہے فضو کے بار کی تنویر تو کتنا اہتمام سے تو کیا جانا چاہیے ایک ناخن کے بقول خوش کی پرمایہ کی جگہت کی بحد ہے اس کے لیے تو کتنا اہتمام چاہیے یہ اللہ عمر ہمارے لیے یہ افسر تھی گراہوں کے بخش فرمایا کہ پانی گھر قبرے کے ساتھ انسان کے قبل کرتا ہے پانی کے پتھر دن ایک شخص مسجد میں آیا میں برباد ہو گیا میں برباد ہو گیا میں جب بھی ہو گیا برباد ہو گیا تم کیوں برباد ہو گیا کہا کہ یار کرو سر تم گھر سے آیا تھا دباؤ Luke 7.